مریض کا کیا ہے کیا, کیا ہال ہے ان کے لیے میں پچھلے کرا پہ دوں گا چوپڑا ٹھیک ہے خودار نے ایک مضمون دے دیا پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں تو ضمن میں جو بات یاد آ گئی اس کو ان شاء اللہ کہیں گے اللہ رسول الکریم بنو خزا تقریباً پانچ سو سال تک کابت اللہ کے ذمہ دار رہے ان میں آخری ذمہ دار کا نام جلیل بن جسیہ تھا جلیل کی بیٹی سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اسی بن کلاب کی نے شادی کر لیت خل نے مرتے وقت کس کو بیت اللہ شریف کی چابی دے کر ذمہ دار قرار دیا مقرر کر دیا خلیل کی وفات کے بعد خزاں نے کس سے ولایت چین لی مگر کسئی نے اپنے ساتھیوں سے مل کر خدا سے ایک سخت جنگ لڑی اور بالآخر بیت اللہ کی ذمہ داری آخر کرنی چادی واپس کر لیا جنگوں سے دبانہ مسئلے کو حل کرنے کا جنگ اس طرح اولاد اس بھائی یعنی قریش کے پاس بیت اللہ کی ذمہ داری آ گئی آج تک بیت اللہ کی چادی قریشی کے خاص ہے اور قیامت تک رہے گی قریش اس, اس منصب کو حجابت کہتے ہیں حاجب ہیں جو درازے کو کھولنے والا وہ اسی نے اپنے بیٹے عبدار کو حجابت دے دی ظہور اسلام تک یہ عہدہ خاندان میں بہت عبدار میں تھا تو اس میں افسر ہوا کہ پھر یہ چادی جو ہے عثمان میں سلحا کے پاس آ گئی اس میں افسرہ ہوا کہ ایک دفعہ ابھی جو ہے تو آپ نے جلت نہیں فرمائی تھی ایک دن عثمان بنتلا ان کے خاندان کے پاس یہ چابی تھی تو ان سے آپ نے فرمایا عثمان بنتلا سے کہا عثمان ریت اللہ شریف کی چابی مجھے دو کہ میں دروازہ کھول کر بیت اللہ شریف کے اندر اللہ کی عبادت کروں تو اس نے آگے سے کل خزیہ کیا اور چابی نہیں تو فرمایا کہ عثمان منتلہ ایک دن چابی میرے ہاتھ میں ہو اس میں جب مکہ مکمہ فتح ہوا تو اس بانگڑا کو بلایا گیا اور سے چابی آپ نے دی سے چابی لکھا گئے لکھا ہو گیا چابی لے لیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا اس بعد میں تھوڑا کو یقین ہو گیا چابی یہودا ہم سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس و کی یا رسول اللہ سکایا یعنی پانی پلانے کے عہدے کے ساتھ یہ عہدہ بھی ہمیں عطا فرما دیں پہلے سے ہمارے خاندان حاجیوں کو پانی پلانے کا خدمت جو ہے ہمارے پاس ہے تو بحث اللہ کچابی بھی دیں وائن آدر ہوئی کہ اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ امانت امانت والوں کو سپورٹ کر دو جو آدمی اس کا جس ذمہ کا اہل ہو وہ اس کو دینا ہے اس کے سپورٹ کرنا اور جو آدمی ذمہ داری کا اہل ہو کسی آدمی کو اس بات کے اختیار دیا جائے کہ وہ ایسے آدمی کو عہدہ اس کو ذمہ اس کو جیسے دے رہا ہو اور یہ آدمی اہل کو چھوڑ کر نااہل کو دے دے, دے نرٹ کے خلاف فیصلہ کر دے تو یہ گناہ قبیرہ ہے اور یہ گناہ قبیرہ جو ہے نماز کے ترک حج کے ترک اور بدکاری قسم کا گناہ نہیں بلکہ یہ گناہ جو ہے یہ دل کے گنا ہونے سے آتا ہے یہ آدمی جو ہے یہ جو ہے حق کے غصب کرنے والا ہے وہ پگڑی باندھ دے آدمی ڈاڑی رکھ لے آدمی ہاجمرہ کر لے دماذے پڑھے اور حق کے خلاف ایسے کر رہا ہو تو وہ اس کا اضالا نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ جو ہے یہ ایمان کے رخ کا گنا ہے کچھ امن کے رخ کے گنا ہوتے ہیں تو ایمان کے رخ کے گنا ہوتے ہیں جو باقی باقی کہ فَاِنَّهُ آسِبٌ قلبُ اس, سے اس کا دل گناگار ہوا کہتے وہی آئی اللہ تو حکم دیتا ہے کہ امانت, امانت دار والوں کو سبر کردن اللہ یا نلہ ان انت ود المان آتے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان میں اللہ کو بلا کر چابی دے دی اور فرمایا وہ طلحہ کی اولاد چابی لے لو یہ تمہارے پاس اللہ کی امام امانت ہے خدیضہ انجام دو تم نے ظالم کے ساتھ یہ چابی نہ سے سکے گا پھر عثمان طالیٰ نے اسلام قبول کیا اور یہ عہدہ اپنے خاندان میں سے شیبہ کے سبر کر دیا آج تک خاندان بنوطہ یعنی شیبہ وغیرہ کے پاس ہی بس اللہ کی چادی رہتی ہے مکہ مکرمہ کی اکثر جائیدادوں سے مالک بنی چھ اور ایک فٹ زمین جو ہے تو کتنے کی رار کی وہ جو مجیب الدین صاحب نے مضمون لکھا تھا وہ کیا تھا لکھا تھا کسی بزرگ کا کون سے بزرگ کا لکھا تھا کہ انہوں نے تلوار ڈھال اور یہ چیزیں خاندان نے بڑی شیبہ کے کی حوالے کی. اور سے کہا کہ کیونکہ آپ کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ آپ آخر وقت تک اس کو اٹھانے والے ہوں گے اس وقت بری میں ہوگا اور آخری جہاج ہوگا تو یہ اختیار میری طرف سے جو ہے تو جہاز کے لیے بطور زندہ کے دینا پھر انہوں نے خاندان نے بنو شہبہ کا جو ہے یہ اپنی امانت حالی کی ہے سعودی حکومت کا بادشاہ جو اگر آئے تو بنو شیبہ ہی کا کوئی شخص دلازہ کھولتا ہے اور بنو کا کوئی کا جو آدمی درازے کو بند کرتا ہے بادشاہ کو بھی اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ جو ہے تو وہ اعزاز ہے جس کے آگے بچاؤں کی بچائی بھی نہیں کرتی امرانہ خان دیا تھا صاحب کیا شعر پڑا تھا دیکھ کر ان کو شاہ ہوں کے سر جھک گئے دیکھ کر ان کو شاہ ہوں کے سر جھک گئے ان, ان کے ادنا غلاموں میں شامل دیکھ کر ان کو شاہ ہوں کے سر جھک گئے ان کے ادنا غلاموں میں شامل دیکھ کر ان کو شاہوں کے سل گئے دیکھ کو شاہوں کے سل گئے ان کے ادنا گلاموں میں شاہ ہوئے دیکھ کو کے گئے کو چاہوں کے سر جھو کے ان کے ادنا غلاموں میں شاہ ہوئے ان کے ادنا غلاموں میں شاہ ہوئے سعودی حکومت کا بادشاہ بھی اگر آئے تو بنوشیبا کا ہی کوئی یاد بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولتا ہے اور وہی وہ بند کرتا ہے ارے مولانا مساروحانی بازی صاحب لکھتے ہیں بڑے ان کے پائے والے ولی گزرے کہ میں نے قابل اعتماد علماء سے سنا ہے جن میں حضرت مفتی صاحب بھی ہیں کہ ایک مرتبہ سعودی حکومت نے بنو شعبہ کے عہدہ نشے کے لئے محروم کرنا چاہا بادشاہ کی عادت ہوتی ہے حکومت کا ہر عہدہ ان کے قبضہ میں ہوتا ہے چنانچہ چابی بنو شعبہ سے چھین لی گئی تو حکومت والے نے بڑی کوشش کی کہ اس چابی سے بیس اللہ کا دروازہ کھولیں لیکن وہ دروازہ نہ کھل پھر انہوں نے کہا کہ بڑے ماہرین بلائے گئے ان سے بھی تالاب نہ کھل سکا آخر کار تھک ہار کر بنوشیبا کو بلایا گیا منوشیبا کے ناراض تھے انہوں نے چھوٹے سے لڑکے کو بھیج دیا اپنے خاندان کے چھوٹے سے لڑکی کو کہ ادرا اور بادشاہ انتظار میں تھے چنا کے اس بچوں نے تالے میں چابی داخل کی اور تھوڑی دھر کر کے بعد تالا کھل گیا حکومت نے چابی کے لینے کا اپنا رایا طرق کر دیا بند شیبا کو واپس کر دی چنانچہ آج تک انہیں کے پاس تو بلانا ضلع میں سروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ شاہ فرمایا مجھے چھ چیزوں کے ذریعے دیگر انبیاء امبیال اسلام پر فضیلت دی گئی مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے جوام تو جوان الکلیم کوئی اہل علم مضرات ہیں آج تو ہی نہیں یہ حدیث پڑھا کچھ حدیثی نے اور پتہ بچ جو یعنی آپ تھوڑے تھوڑے کلمات میں بہت اہم مضامین کو سمیٹ کر بیان فرماتے ہیں یہ فکر کہتے ہیں جب کلام پڑھا جاتا ہے تو حدیث کو ہم پہچان لیتے اس کی شان اس کی سادگی اس کی وہ ساتھی کسی آدمی کا کلام میں ہوتی نہیں جوام القلم مجھے جامع کلمات ادا کیے گئے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی یعنی اللہ تعالی دشمنوں کے دل میں میرا روب اور خوف پیدا فرما دیتے ہیں اس کی تفصیل فرمائی کہ ایک ماہ, ایک ماہ کی مسافت تک میرا روب جاتا ہے اور ایک ماہ کی مسافت جو ٹیکر والوں نے فیصلہ کی ہوئی سولہ میل روزانہ کی کہ پانچ سو میل بنتی ہے آٹھ سو کلومیٹر. مال علیمت میرے لیے ہدار بنا دیا گیا پچھلی متوں میں بال صرف مخلوطوں پر ادا ہو سکتی تھی اور میرے لیے ساری زمین کو کی مٹی کو پاک بنا دیا گیا ایم کے ذریعے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے ساری مخلوق پانچویں بار ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا خال انسان جناتوں جنات ہوں کیا والے سب کے لیے آپ پیغمبر نبوت اور اشارہ کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا یعنی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا عربار بن ساری رضی ارباب بساری روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد سماتے سنا بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور آخری رسول ہوں اگر وہ رحب اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ اسلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا ہو اور اس میں ہر طرح کے حسن اس میں ہر طرح حسن اور خوبصورتی پیدا کی ہو لیکن گھر کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو اب لوگ مکان کے چاروں طرف گھومتے ہیں مکان کی خوشنمائی کو پسند کرتے ہیں لیکن یہ بھی کہتے ہیں یہاں پر ایک, ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں لہذا باغ کے بعد کوئی نبور کا دعوی کرے تو یہ جھوٹ ہوگا انگریز کی غلامی اثر کام کر گئی جھوٹے نبی کو ایک صدی بھی گزر گئی سطح زمین کفر زراعت سے بھر گئی دنیا میں اس طرف یہ غلاظت بکھر گئی اب جانے کتنے لوگوں کو جھونکے گا آگ میں دوزخ میں ایک نسل تو ایک نسل تو اس کی اتر گئی لفظ کا دینے کی تعوت یعنی شیطان کی پناہ میں تاغوت کی پناہ میں حاضر تھے کاز بین جھوٹے جیسے شیطان کی پناہ میں حاضر تھے قہر خدا و ضلعت الرسوئی ساتھ تھی دنیا میں یہ جماعت کاذر جدر گئی بے اکل کور چشم ہے دراصل ایسا قہر خدا و ذلت الرسوائی و کے ساتھ گئی دنیا میں یہ جماعت کاذت جدر گئی تاغت کی پناہ میں آزر تھے قاضبین. اولاد اپنے والد فاصد کے گھر گئی وہ باپ ان کا شیتان تھا کے ساتھ اولاد جا رہی تھی کہہ رہے خدا عضلت رسوائی ساتھ تھی دنیا میں یہ جماعت ایک گئی بیقل کو چشم ہے دراصل ایسا شخص یک چشم بد نگاہ پر جس کی نظر گئی ایک نام سا مرزائیوں کا حق نے جہاں کیا مرزائیت مزار میں اپنے اوتر گئی ہمارے ڈاکٹر تجلی صاحب ہوتے تھے ہمارے ساتھی ان کے ایک بھانڈیا ڈاکٹر ان کا میں نائجیریا میں تھا آرمی ڈیوٹی پر آرمی کا ڈاکٹر تھا تو وہاں میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی نماز کے بعد کالا ملک نائجیریا تو امام صاحب نے کہا کہ ایک آدمی سفید احمد کا چھ فٹ خط کا یہ اپنی ہے. تو اپنی کہاں سے آ ہے اس نے کہا کہ وہ اپنے آدمی سے کہا کہ اس کو نماز پوا میرے پاس پلانے کہتے ہیں میں جب ملا اس کے تو اس نے مجھ سے تارا پوچھا کہا کہ آپ کہاں کے میں نے کہا میں تو پاکستان پاکستان دی کنٹری ویئر اور پروفٹ بال بام میں نے کہا کیا کون سا پروفٹ ہے جسٹ بیٹھ پا رہے وائس لینڈ تو کہتے میں اٹھا میں نے تو نماز پڑھی اپنے تین فرض پڑھ کے دوہرا کرایا تو جسٹ ریپیٹ مائی کہا صاحب اگر انتظار کریں گے میں اپنی نماز دوہرا کے آ جاؤں کیا نماز دہرا کے میں آ گیا تو پھر میں نے کہا آپ بتایا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا کچھ ٹاپ اٹھا دے تو میں نے کہا کہ آپ تو ایک جھوٹی پا کے اقرار کیے ہوئے ہیں آپ کو یہ معلومات کس طریقے کی وہاں تک ہم پڑے گا میں ہمارا کرنے والا ہوں تو میں اس اسے تھا کہ آپ کے بیچ میں نے نماز پڑھ لی تھی میں اپنی نماز کو ہوں اس کے بعد میں کہتے ہیں وہ مجھے حیرت ہوئی تو خیر یہ صورت حال یہ تھی کہ اٹھارہ ستمبر کی جنگ آزادی جب ہوئی تو اس کے نتیجے میں انگلو برطانیہ نے ایک مشن بیجا سر ولیم ایچ ایک ہنٹر کی سرکار دے دی ان کا عظیم دانشورات نشورہ تھا اس کے ساتھ پادری اور مختلف خبروں کے ماہرین آئے اور انہوں نے اٹھارہ ستمبر کی جنگ آزادی جو لڑی گئی تھی اس کا انہوں نے کیا اس انکوائری کی انکوائری کی تو انکوائری میں کے سامنے یہ بات آئی کہ یہاں انگریز کی حکومت جو ہے یہ پکی کبھی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں مسلمان رہ رہا ہے اور مسلمان کے پاس ایک کتاب مجید اس میں جو ہے تو ایک اس میں جہاد اور قیام حکومت جو ہے یہ دو فرائض ان ضروری ہیں کہ جہاد بھی کریں گے اور اسلامی حکومت بھی قائم کریں گے لہذا جب تک یہ بات ہے کہ دینی کتاب ہے اس میں جب تک ہے تو, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں انگریز کی حکومت جو ہے پکڑی جائے پکڑا جائے،, جائے تو اس کا پھر کیا کریں تو اس کا جو ہے وہ جو مشاورت بیٹھی اس سرے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے لیے اس طرح کرنا پڑے گا کہ ان علماء کو علما کو خریدنا پڑے گا کہ جو استحاد کو اور قیام حکومت کے کی ہیں جو ہیں اس کا اس کی تفصیل کو بدلیں تو پاغری نے کہا کہ اصل میں قرآن ایسی کتاب ہے کہ آل کوئی عالم کوئی آدمی کوئی مفسر کوئی تفصیل رکھنے والا اس کی تفصیل کو بدل نہیں سکتا تو وہٹر محن... وغیرہ نے کہا کہ اس کا پھر کیا کریں گے یہ بات نہیں ہو سکتی تم نے کہا کیب صورت ہو سکتی ہے کس کے لیے جائے تو نیا نبی کھڑے کیے جائے نبی کھڑا کر دیں گے پیسے خریدنے کی بات ہے تو کیا مالی بھی خریدنا چاہے نبی خریدنا پہ اس وقت انہوں نے صرف برزہ غلام الکاجانی برزا عبد الفیف کی یہ دو تو بڑے آدمی تھے جنہوں نے کہ آدھا ہندوستان جو ہے ادھر کا درمیان میں ایسے لکیر کھینچے نا تو اس میں آدھا ادھر کا جو ہے عبت نظر غلام حضرت کا ذنی کا والے تھا اور آدھا ادھر والا جس نے کہ بنگلہ دیش موجودہ بنگال وغیرہ آتے ہیں آسام وغیرہ یہ عبد الفیف کی مپوری کے والے اور پھر جو ہے تو اس کے بارے میں ایک عام فتنے کی شکل میں نبوت کے دعوے فتنے کی شکل میں انہوں نے شروع کرائے جس کے نتیجے میں چار سدہ میں چھ آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ اس کی تحقیقات کے لئے میں نے چار سبے والے ساتھی سے آج موجود نہیں ہیں ان سے کہا کہ آپ اپنے علاقے میں اس بار کی تحقیق کریں ایسا آدمی جس کی عمر سو سال ہو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں میں نے اپنے بچپن میں اپنے سات ستر سال سال سالہ لوگوں سے اسی سالہ سے یہ بات سنی تھی تو ایک فاغن ہمارے ایک ساتھی سے سواد سواد کے زیادہ اس کی عمر ہے سو سال ایک سو دو سال ہو گئے کتنے ایک سو پانچ سال ہو گئے ایک سو پانچ سال ہو سال کے روز ہوئے تو اور انہوں نے پوچھا کہ ہاں پر فزار ایسا ہے کہ اس کا یہاں پر دعویٰ ہوا تھا اور فلانے آدمی کو جو ہے کہ تاخیر کے بازار کے پاس مارا گیا تھا فلانے آدمی کو گیا تھا فلاں آدمی کو گیا تھا یہ بات پھر اس کو میں نے غزالی سالے میں رپورٹ کروایا میں مضمون کو لکھو تاکہ خاص طور سے یہ بات سامنے آئے تو اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے ان کے نمبور کا دعویٰ کروایا اور اس نے دعوی کرنے کے بعد جو ہے تو کام شروع کیا یاد کرد کا کام شروع کیا پھر جو ہے تو ان کو کہا گیا کہ ایک, ایک بات یہ تو ہوگی لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس کے بانی تھے وہ تو تاجی ابزادلہ ماجد مکی بشیدمر جنگوئی مقاسم نہ روتی آپ جو شہید ہو گئے یہ اور ان کے لوگ تھے ان کا کیا علاج کیا جائے ان کا علاج کیا جائے کہ ان کو گرفتار کر کے سب کو قتل کیا جائے تو ناجماز ماجد مکینک اللہ لے ہیت کر کے ایک شہر دوسرے شہر سے ہوتے ہوتے وہ تو پہنچ گئے مکہ مقدمہ پہنچ گئے کیونکہ مکہ مقدمہ جو انگریز کی حکومت سے باہر تھا اس پر سلطنت عثمانیہ کی خلافت تھی وہاں چلے گئے یہ نقصیا ہاتھ میں سفر کو پڑھیں مارا جی وہ غریب رکھے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک اپنے مریض کے گھر پر جب میں تھا تو وہاں پر انگریزوں سے پولیس آگئی گرفتاری گرفتاری کے انہوں نے مجھے بستر میں ڈالا اور میں نے کھانسنا شروع کیا اور انہوں نے اٹھا کر جو ہے تو باہر نکالا مجھے کیا ہے نکاح مریض ہے اس کو جو تو حکیم کے پاس لے جا رہے ہیں علاج کے لیے فاضی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کوئی آ, پانچ, پانچ سو, سو پانچ فٹ اور اتنا کمزور بدل کے دیکھنے والا آدمی دیکھ کہ کوئی آ, نومبر لڑکا جا رہا انہیں تو خیال تھا کہ اتنا بڑا جہاز آدمی کو ٹکر لی ہے وہ تو کچھ سات فٹ کوئی کام <laughs> مریض کو اٹھا کر لے جاتے نکال کر ہم ایک علاقے کے نواب تھے ان کے مہمان ہوئے وہ سی آئی ڈی نے رپورٹ کر لی کہ وہ آدمی جو ہے تو اس جگہ پر آ کر جو ہے ہوا ہے اور اپنے سفر میں جا رہا ہے یہاں پر تو نواب کہتے ہیں کہ میں نے حفاظت کی خاطر کروڑوں کے اسٹبل میں جو بھوسے کا کمرہ تھا اس کو صاف کر کے اس نے ان کو ٹھہرا لیا ہنسا کو ٹھہرا دیا کہتے ہیں سی آئی ڈی والوں نے یہاں تک رپورٹ کر لی کہ اس کے سٹبل کے بھسے کے کمرے کے ہر چل کار پوچھ گھروں میں رکھتے ہیں نا بڑے فخر سے کہا کرتے ہیں کہ ہمارے کار پوچھ میں چار گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہماری چار گاڑیاں اپنے اس لیے اس زمانے میں گھوڑے سبل ہوتے تھے کہتے ہیں آیا انگریز ڈی سی آیا تو اس نے ادھر ادھر لے کر اس نے کہا کے نواب صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ کے گھوڑے بہت اتارے ہیں میں آپ کے سبل کو دیکھ رہا تھا گھروں کو بھی لیں گے کہتے میرا دل جو میں دل میں گیا اللہ اب میرا بیٹ کا تالک اللہ صاحب کے ساتھ اور اب میرے گھر سے گرفتار ہوں کیسے ہو سکے میں کیا کروں گا اللہ تمہیں مدد کرنا چلے گیا ہم وہاں پر چلے گئے تو دیکھا یہ کمرہ کیسا ہے میں کمرہ صاحب کمرے کا دروازہ کھولو دروازہ کھولا وہاں مسئلہ پڑا ہوا ہے اور تازہ وضو کا پانی وہاں پر زمین پر موجود ہے شاید کس نے وضو کیا مسئلہ ہے آدمی کوئی نہیں تو بڑا دیکھا والا دی کیا کس کمرے میں مسئلہ پڑے ہوئے کا پانی. کہا یہاں مسئلہ میں صبر صبر گھوڑا پر آ گئے میں نے کہا یہ نفل نماز چھپ چھپا کر پڑا کرتے تاکہ اس کو کوئی دیکھے نہیں بس رخصت ہو گیا میں باہر رخصت کر کے ان کو واپس آیا میں دیکھیں کہ آئی صاحب کہاں پر ہیں تو میں کیا پھر کمرے میں آیا تو صاحب مسئلے پر کھڑے نماز پڑھ گئے چل رہے ہیں حفاظت کرنا چاہیے نہیں یہ روایت ایسی ہے اور ایک دوسری روایت کہ ہمارے ایک رشتے دار لوگ حضرت مولانا اب محبود صاحب اور رحمۃ اللہ کے ساتھ بیٹھے اٹھے ہوئے تھے اور ابھی محبود صاحب اور رحمۃ اللہ کی ایک سو سٹھ سالوں کی اور میں ان سے ملا ہوں سن سو ترہتر میں اس وقت ان کی, ان کی عمر ایک سال تھی انہوں نے اپنا پاسپورٹ مجھے بتایا اس پاسپورٹ میں اٹھارہ سو تیئیس میں تاریخ پیدا سیکھی تھی اور اٹھارہ سو سو کی جنگ آزادی میں ان کی عمر چونتیس سال تھی اور حاجی صاحب کے جڈے تلے اس میں لڑے ہوئے تھے تو ہمارے رشتہ ان کی طرف روایت بیان کرتے تھے کہ وہ کیا محبوب صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے ساتھ عجی صاحب کے ساتھ میں بھی تھا وہ کچھ اور آدمی بھی تھے تو اس وقت آنے لگے تو عجی صاحب نے باقی صاحب سے فرمایا کہ کمرے کی دیوار کے ساتھ پیٹ لگا کر کھڑے ہو جائیں یہاں پر ہم دیوار پر گئے پیٹ لگا کر ہم کھڑے ہو گئے اور بس بسوں پولیس آئی فری کمرے میں آپ میں سے کوئی بھی نظر نہیں آیا کوئی دیا نہیں بات ہے نہیںمت اللہ کے ہاتھ پر جب ایک رحمۃ اللہ تو بتائے ہوئے اور ان پڑھ آدمی تھے عبادت کے لیے وہ جھوپڑا بنایا درادہ کے کنارے وہی ای رہے ایسے بات کرتے تھے اور ایسے مجھائیداد کیا کہ اللہ نے بہت عظیم کرامتوں سے نوازا تھا ایک دفعہ حسن بصیر رحمۃ اللہ کی گرفتاری کا حکم ہو گیا وہ پناہ نے کیا نا درادہ کے کنارے آ کر جھوپڑے میں چھپ جاتے ہیں جھوپڑے میں چھپتے اور ابھی بجمن کے شاگرد بھی تھے مرید بھی تھے شاگرد بھی تھے تو کہتے اتنے میں وہ آ گئے پولیس والے حکومت والے پولیس آ گئے تو یہ کہتے ہیں کہ آس نے بصری یہاں پر ہے اندر انہوں نے کہا یہاں اندر ہے بسری صاحب نے کہتے, کہتے ہیں سمجھ نہیں اس وقت آدمی کی جان جا رہی ہو تو اس کی جان بچانے کے لیے جھوٹ ہی بولنا ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں پر کہہ رہا ہے خیر جتنے پولیس والے اندر آئے تو پھر چاہوں پھر پھر آ کر باہر نکل کے اندر تو نہیں ہے کہاں اندر کیا آپ کو نظر نہ میں کیا کروں پھر آیا پھر انہوں نے دیکھا پھر نکلے پھر آیا ہمارا بغل جا کر ڈانٹپٹ کر کے برا بھلا کیا کر چل پڑے بسی نے باہر نکلے اس میں تو یہ سمجھ نہیں تھی کہ ان کو کہا حالت میری زبان جھوٹ پر چلتی نہیں میں کیا کروں اچھا کیا کیا تھا اندر آیا میں دیکھ سکوں نے کہا میں نے فلاں فلاں آیات مبارکہ پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے ضرور دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں نے مچھلی تو آپ کی پناہ دے اندر آئے اور گھومتے گھومتے تھے مجھے میری پیٹ پر ہاتھ رکھتے تھے آگے جاتے تھے ادھر جاتے تھے جاتے تھے اور, اور میں چھوٹے تھے میں ان کو نظر نہیں آ رہا اگر ہمارے پاس آئے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کی تعید ہو اللہ چالا کہ اس کی مدد نہیں آ بات کیا کر رہے تھے ہاں تو یہ حجی صاحب کے فصرا گیا تھا وہ تو اقدامات لکھی ہے نا اربائے فلاح صاحب میں لکھی ہوئی ہے نا جب جہاز ڈوب رہا تھا بے جہاز لوگ جہاز ڈوب رہا تھا دیکھیے نا بدلاسا اس رسم اور اس میں جہاز طوفان افس پھنس کیا ڈوب رہا تھا کتنے من کا ایک مریض تھا تو عمرودگی ہوئی اس نے کہا میں نے دیکھا اس مریض کی حرف میں دیکھا کہ حاجی صاحب تشریف لائے اور جہاز کو پکڑا اور کھینچ رہے ہیں ایک طرف حاجی صاحب دوسری کون کس کن کام آئے حاجی صاحب کو تو یاد ہے کہ کہاں یہاں تک طوفان سے نکال دیا کہتے میرے عمرودگی ٹوٹی اتنے میں اور دیکھا میں نے جہاز طوفان سے نکل گیا آگے وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس دن میں ہم نے تاجد کروائی تو ہم نے کہا کہ پتا نہیں کھاد نے تو پتا نہیں لیکن لکھا ہوا ہے آدمی گیا انہوں نے کہا کہ ہم پوچھیں گے کہ فلاندن حاجی صاحب کہاں پر تھے کہتے ہیں ہم پوچھا خادم سے پوچھا, خادم سے پوچھا خادم کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہاں پر تھے آج تو مجھے یاد ہے کیا واپس آئے تھے کپڑا مجھے دیا تھا میں کے لیے اس کو میں نچوڑا تھا سمندری پانی کی بوٹ یہ مجھے یاد ہے اس میں قاسم اور نظیر احمد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھ سوچا کہ یہ ہمیں گرفتار کر رہے ہیں قتل کریں گے ہم کیا کریں تو دل میں خیال آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت کے صبر میں پار قریش سے پناہ لینے کے لیے غار فور میں تین دن آپ روپوش ہوئے تھے تین دن چھپے تھے تو میں بھی ہے تو آ کر کہاں جائیں چھت والی مسجد بند کی مسجد ہی چھوڑ دی اس میں یہاں تک کہ ان کے آئے گرفتار کرنے والے پل سے آ گئے وہاں وہ علمی مقام اور بہت بڑا مقام ہے دیکھنے والے میرا خیال ہو کہ شاید کاسم ننوسی سے آدمی کا نام ہے تو دیکھتے دیکھنے سے ایسا لباس ہوگا ایسی شکل ہوگی تو کہتے ہیں ان کا اس حال میں اپنے آپ کو رکھتے تھے کہ دیکھنے والے سمجھ کے ابھی ہال بیل چھوڑ کر آئے ہیں جاتی آدمی ہال بیل سفار ہو گئے اتنے کہتے آدمی اندر آ گئے چھت والی مسجد میں انہوں نے کہا کہ وہ مولانا قاسم ننوتھی کہاں پر ہیں کہتے میں جی جگہ پر کھڑا تھا وہاں سے چند قدم آگے کھڑا ہوا میں نے کہا ابھی تو یہاں پر تھے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر تھے نہیں ہے چلے گئے کہہ رہا کہ ابھی یہاں پر توجہ جو, جو نہیں اس بات کر چلے گا تین دن جب وہاں پر رہے تو تین دن کے بعد باہر نکل گیا لوگوں نے خاطرا تو وہ بھی گرفتاری اور وہ جو پھانسی وغیرہ کا فیصلہ نہیں بدلا ہوا ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں خدا ہم تو جو روپوش ہوئے تھے تو, تو کوئی جان چھپانے وغیرہ میں سور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہوئے تھے تین دن ہو گئے ہیں بس. اور گنگوئی ہمت اللہ کو تو گرفتار کر لیا بات ہے سارا کے جیل میں ڈال دیا اور اتنے میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور حاجی صاحب ابھی اپنے اس میں کے سفر بننے کے لیے نہیں تھے ہجر کے سفر پر تھے کہتے ہیں ایک مزدور بزرگ ہوتے تھے وہ حاجی صاحب سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب کی اللہ کے بارے میں کہا میرے خامن میرے خامن نے مجھ کو اعلان کیا کہ بن گنگوئی چھوٹ دیا کتاب اس کو دے دیجیے مطلب میں اللہ فیصلہ ہو گیا ہے تو اس لیے مطلب موزی رحمۃ اللہ چھوٹ جائیں گے اور حالات تو انگریزوں کا یہ فیصلہ ہو گیا اور نے کہا کہ ان کو پھانسی دیتے ہو قتل کرتے ہو تو اس طرح سخت رضحمت کا لوگ اور یہ لوگ تو ایک نئی تاریخ بن جائیں گے اور جو وہ تھی جنگ ہوئی اس کو آپ نے کرش کر دیا پچل دیا ہے آپ تو ان مصر اٹھانے کی سخت طاقت نہیں ہے لہٰذا چھوڑ دو ہمارے ساتھی ساتھ کہتے ہیں جی کہ پہلے یہاں گرجا بن رہا تھا نا اس میں کہتے گرجا ہم نے گرایا فار لیک گورنر تھا تو کہتے ہیں اس کی کابینہ میں بات میرے پیسہ گرجا گرایا گئے تو اسے گرایا کہایا تھا اس کو گرفتار کرو تین سال کے اندر کرو اس وقت ڈی سی تھا ہمارے مولان صاحب رحمۃ اللہ مریض تھا تو کہتے ہیں میں نے آدمی سے پوچھا کہ کس کا کہہ رہے ہیں فلاش صاحب کا فضا نے کہا اس نے کہا میں ایک پات کر سکتا ہوں کہ فرمایا کیا کہتے ہیں ایسا آدمی ہے کہ سارے صوبے کا امنمانترم بھرم ہو جائے گا آپ کے لیے صوبائی مسئلہ بن جائے گا تو کہتے فضاک نے کہا دفاع کرو ذرا تو کہتے ہو الگ شہار کے کوئی وہ بھی نہیں ہوا یہ باقی ساری مسئلہ ہے کہ اسلامی مملکت پر اسلامی زمین پر غیر مسلم کی باروگار نہیں بن سکتی مطلب ہے کہ آپ شیطان کا مرکز بنا کر ان کو شیتان کے دستر بھی کھولنا چاہتے ہیں کہ جرم میں گرہے لوگوں کو یہ غزل کی بات ہے نہیں وہ دوسرا مسئلہ تو کہ کتاب میں دیکھو جس جس مملکت کو عیسائیوں کو جس ملک کو زور تلوار فتح کریں گے تو اس وقت ان کے سارے حقوق ختم ہو گئے ہاں اس کے بعد سر یہ ہے کہ ان کو زندہ رہنے کے باقی کام وام کرنے کے باقی اپنی زندگی گزارنے کے حقوق دے دیے جائیں گے باقی ان کو نظریاتی کو ہمارے مذہب پر بھی عمل کر سکتے ہیں جہاں انہوں نے صلاح کی ہو ڈالے ہوں صلح کی ہو تو ای میں ایک جگہ ہے وہ آدھا گرجا جو ہے تو آدھا گرجا توڑا گیا اور آدھا گرجا باقی نہیں جس وقت لشکر وہاں تک پہنچایا تو پھر انہوں نے سلاح کی تو خاص کیا تو سلح ہو آدھا ہے اور آدھا نہیں ہے آدھا تو کہتا ہم نے پتا کیا خیر وہ بات کیا تو کر رہے تھے پھر انہوں نے کہا اس دن جس بات کو میں نے کہنا تھا وہ یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا ان, ان کا علاج کیا کریں گے ان ملدوں کا علاج کیا کریں گے ان نے کہا ان کا علاج جو ہے وہ یہ کرنا ہوگا کہ ان کے خلاف ایسا مولویوں کا گروہ کھڑا کیا جائے جو ان پر کفر کا فتویٰ لگائیں اس کے لیے پھر انہوں نے آدمیوں کو خرید دو آدمی ایک آدمی کی تنخواہ جو تھی وہ چالیس روپے موار تھی اور ایک آدمی کی تنخواہ پچاس روپے ماوار اور ان کے ذریعے سے یہ فتویٰ کروایا اور ان کا خیال تک یہ فتویٰ جب کریں گے تو لمایت جو بند ان کے خلاف پر فتو کریں گے کہ اس سے جھگڑ جھگڑا شروع ہو جائے گا صاحب ہمیں گسم گسا ہوں گے تو میں ہمیں ڈرتے رہیں گے ہماری جان چھوٹ جائے گی تو اس پر لمایت بند نے نوٹس ہی نہیں لیا بردری حضرات کے فتح پر نوٹس ہی نہیں لیا لوگ کہتے لوگوں کا پتہ لگایا کہتے ہیں کہ میں سلام کو ہدایت دیں ہم کا فتح نہیں ہیں لگاتے جائیں تو, تو بالکل انہوں نے رجامل نہیں کیا جسے وہ بات فتن نہ پھر بعد میں جو ہے تو انہیں کہ ماہرین نے دوسرا پھر راؤنڈ لیا ہے دوسرا راؤنڈ نے شادیوں کو کھڑا کیا ایشافیوں نے پھر اس وقت پر اس بات کو چلایا کہ جس سے ہو کر پھر وہ خلاف بنا اور ہنگامہ کھڑا ہوا اس کے نتیجے ہیں پھر وہ جو ایک پیڈ ایجنٹ تھے وہ تھوڑے سے لوگ تھے ان کے ساتھ پھر کتنے ہی معصوم لوگ وہ زمرے میں شامل ہو گئے ہو سکتے ہیں ان لوگوں نے خلاف سے اس کو چلایا ہو لیکن تائیاں اور وہ ہوتا ہے کیا اسے کہتے ہیں تائیاں تو کیا چیزیں موتے جی تھوک آؤ کس طرح سے بلو <tries> جو قسم آدمی ہو کر کے خراب کرتا ہو اس کو خوب کہتے ہیں جس طرح زلابن صبح میں ابھی ہمارے ساتھی مفتی صاحب وغیرہ ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بڑے بڑے لماز ہیں تو یہ مال ہوئے ہوں صاحب اقرام سے بڑے تو نہیں ہے نا یہ لما یا زلا بن صبا کی تاریخ میں پانچ سال تک قریب جلال امیر مارے زلال کو لڑایا تو اس میں خراثہ طریقے نہیں ہے نا ان سے ذرا اخلاص بھی نہیں ہے میں تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس میں دوسری بات ہوتی ہے تاریخ آگے اخلاص پر چلتی ہے مخلص آدمی اس کو چلاتا ہے ایجنٹ اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے بن صبح نے کام کر کے بن محدود سیدھے جلد سے بیٹھے کو اور باقی نوجوانوں کو جمع کر کے ان سے پارٹی بنا لیول اخلاص کے ساتھ حق بات کو سمجھ کر. سمجھ. حق بات سمجھتے ہوئے خارجیوں کی تعلیمات اور خارجیوں کے فلسفے کو چلاتے رہے اوبکر بکر اسلم کا بیٹا محمد بنے بکر خارجیوں کے فلسفے کو چلاتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے آکر عثمان رضی اللہ عنہ کو ممبر پہ گرایا جن کا خطبہ دیتے ہیں تو ناسل ناسل وہاں بحقوف آدمی گزرا ہوا تھا جو آج بھی بہت بوقوف ہوتا اس کو ناسل کیا ناسل ایسے ہاتھ سے پکڑ کر جھٹک کر نیچے گرایا ممبر کو ہاتھ میں جو روسم کا تھا اس کو لیا اور اپنی رات پر مار ایسا توڑا اس طرح ساتھ سلوک کیا اور انچائی اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کے نیت سے کرتے ہوئے لیکن چل رہے تھے خوارج کی ترتیب بہت مشکل ہوتا ہے جس وقت ہے تو ابار اب بن یاسر رضی اللہ عالم علی رضی اللہ عالم کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے عبد بن احمد بن آس رضی اللہ عالم نے کہا میرے میری بابئی عزی اللہ عالم سے کہ ان کے بارے میں مزدور نے فرمایا تھا کہ جس طرف سے یہ شہید ہوں گے وہ طرف حق پر ہوگا جو ہے تو ان کو باغی شہید کریں گے تم نے کہا نا کو نکال کر لائے ہوئے تو نہیں کہ مارا تو بارہ آدمی ہوا تو نہیں کہ بات مشکلات ہوتی ہاتھ پر پہنچ مشکل ہوتا ہے ایسے بات آ نے کہہ دی عرض کیا کرنا چاہتے تھے وہ بعد میں ہو گیا اس نے کتنے جو ہے معصوم لوگ میں خود گیا ہوں سن سن آٹھ سٹھ میں ستر آج سے کتنے سال پہلے جی چالیس سال پہلے چالیس سال پہلے آج چالیس سال پہلے خود میں سخت سردی میں نکوتل کے استعمال میں کیا ہوں اس وقت گل صاحب زندہ ہے اور ان کا اختلاف تبلیغ والے حضرات کے ساتھ نہیں تھا اور مخالف آبودی ان کی اولاد جو ہے تو وہ کس کے داوے میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کیوں ہوا یہ ہوا کہ جب وہ شرک اور بدت کو بیان کرنے کے بجائے غلط ترتیب کو اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو مشرق اور بدعتی گردان کر ان پر ان کو نشانہ بنایا گیا کوئی ترتیب نہیں ہوتی میرے بھائی دین کو بیان کرنے دین کو بیان کرتی میں کسی آدمی کو نشانہ بناؤں اور اس کو اس پر فتح لگاؤں گا اس کو میں کہوں اب اگر میں کہوں کہ نورد اللہ کے الطاف صاحب مجھ سے کہ بتتی ہے خپوں گا پھر کہا کہ الطاف صاحب کا یہ ہے تو خاندان بتتی ہے اور دلخا ہوا اور خدا صاحب کہا خاصا بچی بچے اور اس طرح بیان کیا گیا منتظر جو ترتیب نہیں تھی وہ ترتیب نہیں تھی اس کے میں یہ حالات پیدا ہوئے اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ غیر ضروری مسائل پر سارا زور لگ جاتا ہے وقت ضائع ہوتا ہے اور اصلاح نفس کا اصلاح ذات اصلاح نفس کا جو موقع ہوتا ہے آدمی کہا سے کر جاتا ہے لہذا پوری تحریر کے نظیر میں تربیت کے بعد جو شخصیات ان کی کامل شخصیات سامنے آ رہی ہیں وہ جو تربیت اخلاق کے بل ریا سے خالی کر کے آدمی کو اخلاق ہمدردی خائی کے تحت استعمال کرنے اور ہم نہیں پا رہے ہیں اس میں جو لوگوں کی تربیت سے گزرے ہوئے ہیں وہ جب عام طور پر ان کے ساتھ ان, ان کا واسطہ اس آپ لوگ انترکشن، انترکشن بات محسوس ہو جاتا ہے. ایک طرح کتاب کو ہی پڑھ رہا ہے اشفاق اتنا تو یاد پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ڈیر پکی پکی خبریں پکی موت آجما جماعت پر انہیں الگ پگور خبر پکی خبریں پکی کتاب تھی مارے موری چین پر نہیں اس کا کمال نہیں ہے کہ ان پڑھ آدمی کے کے قوانین میں سے یہ بھی کچی اور پکی بات کو اپ مصنف کی کتاب میں سمجھ رہا ہے تو اس کی بات نہیں جن لوگوں کے پاس بیٹھا جن کے جوتے اٹھائے ان کے کمال ہے کہ فیم اس کے اندر پیدا کر دیے لمض کا نہیں ہے لیکن فیمس کو اس کا اجاگر کر دیا ٹھیک ہے نا صلاح بارک اللہ کی توفیق عطا فرمایا جن